باب نمبر اٹھارہ مراجیت سفر و قیام خان کا سفر سے واپسی چاہیے کہ جب سفر سے واپس آئے تو آفات مقام سے اللہ تعالی کی پناہ چاہے جس طرح اس نے سفر کی سختیوں سے پناہ مانگی تھی اور اس وقت یہ دعائے معصورہ پڑھے الحما انی آؤز بک و اص سفری وکابت منقلبی وسو المنظری فلاہلی ولمی والولد الہی میں سفر کی صعوبات اور مسافرت کے رنج سے اور اہل و مال و اولاد کی بدحالی بدمنظر منظر سے بچ کر تیری پناہ مانگتا ہوں اور جب اس شہر کے قریب پہنچے جس میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو تمام آ شہر زندہ اور مردہ پر سلام بھیجے یعنی السلام علیکم کہے اور جس قدر قرآن شریف پڑھ سکتا ہو پڑھے اور وہاں کے مردوں کے لیے ایسال ثواب کرے اور زندوں کو بھی وہ ثواب پہنچائے اور تکبیرات کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ جب آپ غزوہ یا حج سے تشریف لاتے اور جب کسی بلندی پراب کا گزر ہوتا تو تین بار فرماتے لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائدون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونسر عبده وهزم الاحزاب وحده سوائے ایک اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے حکومت ہے اور تمام تعریفیں اسی کے واسطے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم واپس آ رہے ہیں عبادت کرتے ہوئے اور ہم اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تن تنہا لشکروں کو شکست دے دی اور جب شہر نظر آئے تو یہ پڑھے الحمد اللہ قرارن و رسکن حسنا یعنی اے اللہ اس شہر کو ہمارے لیے قرار اور اچھے رسق کی جگہ بنا دے اگر اس وقت غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت غسل فرمایا تھا یہ بھی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احصاب سے واپس تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ نے جسم اتہر سے ذرہ اتاری اور غسل فرمایا اور حمام کیا یعنی حمام میں تشریف لے گئے اگر بوقت مراجعت شہر میں داخلے کے وقت غسل نہ کر سکے تو وضو کرے سفید کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اپنے بھائیوں اور دوسرے درویشوں سے ملاقات کی تیاری کرے اور جو خدا رسیدہ شہر میں ہوں ان سے برکت حاصل کرے اور ان کی زیارت کرے دوسرے سے محض اللہ کے لیے محبت کی جائے حضرت ابو حرا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا فرشتے نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تمہارا ارادہ تمہارا ارادہ کہاں کا ہے اس نے جواب دیا کہ میں اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کہ کیا اپنی قرابت کے اعتبار سے اس شخص نے جواب دیا کہ میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ تم دونوں کی اس باہمی محبت کی وجہ سے بھی کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے یہ بھی حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو یاد کرتا ہے یا محض اللہ کے لیے اس کی زیارت یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہت خوش وقت رہے اور تمہارا سفر اچھا رہا اور تم جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب تم ان کی زیارت کرو کیونکہ ان کی زیارت سے تم کو آخرت کی یاد آئے گی اور وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی بس اس طرح درویشوں کو زندہ اور مردوں دونوں سے فیض حاصل ہوگا لازم ہے کہ جب درویش سفر سے واپسی میں شہر میں داخل ہو تو کسی مسجد میں دو رکاط نماز ادا کر کے اس کی ابتدا کرے یعنی داخلے کی ابتدا کرے اگر جامع مسجد میں جائے تو اور بھی بہتر ہے اور اکمل طریقہ ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں دو رکات نماز ادا فرماتے اس کے بعد کاشانہ نبوت تشریف لے جاتے فقیر کے لئے ربات خانکہ ہی بمنزلہ مکان کے ہے اس لئے خانکہ کا قصد کرنا بھی گویا سنت ہے جیسا کہ حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ میں داخل ہوتا تو اگر اس کا کوئی شناسہ ہوتا تو اپنے اس شناسہ کے پاس قیام کرتا اور اگر کوئی شناسہ شناسہ نہ ہوتا تو وہ سفا میں قیام کرتا تھا میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے سفا میں قیام کیا تھا کیونکہ مدینہ منورہ میں میرا کوئی شناسا نہیں تھا آداب کہی جب خانقاہ میں داخل ہو تو ایسی جگہ جائے جہاں موزے اتارتے ہیں وہاں پہنچ کر کھڑے کھڑے اپنا ٹپکہ کمر سے اس کے بعد تھیلے کو اپنے بائیں ہاتھ سے داہنی آستین سے نکالے اور سیدھے ہاتھ سے تھیلے کا منہ کھولے اس کے بعد اس میں سے بائیں ہاتھ سے جوتے نکال کر زمین پر رکھ دے اس کے بعد اپنا ٹپکہ لے کر تھیلے میں رکھ دے اس عمل کے بعد اپنے الٹے پاؤں کا موزہ اتارے اگر باوضو رہے تو اگر باوضو ہے تو موزے اتار کر پاؤں کو پسینہ دور کرنے کے لیے دھو ڈالے جب مسلح پر قدم رکھے تو مسلح کے الٹے کرنے کو الٹ کر اسے گیلے پاؤں کو پوچھ ڈالے پھر قبلہ روح ہو کر دو رکاد نفل ادا کرے یہ خیال رہے کہ مسلح کی سجدے کی جگہ اس سے پامال نہ ہو الغرض یہ تمام رسوم ظاہری ہیں جن کو بعض ارباب تصوف نے مستحسن کہا ہے اور پسند کیا ہے اور جو صوفی ان رسوم کا پابند ہو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اکثر مشائخ نے ان رسوم کو پسند کیا ہے اور ان کی پسندیدگی کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ مرید کو ہر ایک امر میں صورت خاص کے ساتھ پابند کر دیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ ان کی پابندی کا خیال رکھے اور اپنی ہر حرکت اور ہر عمل میں اس مقصد کو پیش نظر رکھے اور اگر کوئی درویش ان رسوم میں سے کسی کی ادائیگی میں قصور کرے تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے اور وہ ایسی حالت میں قابل اعتراض ہوگا جبکہ اس سے کسی واجب یا مستحب امر میں رکھنا پڑے یعنی کسی واجب یا مستحب کو ترک کر دے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوفیہ کی اکثر رسوم کے پابند نہیں تھے یعنی ان کی بہت سی ایسی رسوم ہیں جن کی پابندی اصحاب کرام نے نہیں کی ہے نوجوان خانقاہ نشینوں کو زیبہ نہیں کہ کسی نوارد پر نوارد خانقاہ پر ان تمام رسوم کی پابندی عائد کر دیں بلکہ جو غلط باتیں اس سے ظہور میں آئے ان میں نیت کو دیکھنا چاہیے یعنی نیک نیتی کا لحاظ رکھتے ہوئے ان رسوم کی پابندی کا مطالبہ کرنا چاہیے مثلاً ایک درویش اپنی آستین چڑھائے بغیر خانقاہ میں داخل ہوا اور تمام سفر میں وہ اپنی آستینیں چڑھائے سفر کرتا رہا جس کو بتایا جائے کہ وہ محض دکھاوے کے لیے یہ کام نہ کرے کیونکہ اس نے کسی مستحب امر کی خلاف ورزی تو نہیں کی لیکن جس طرح وہ تمام سفر میں رہا ہے اسی طرح خانقاہ میں داخل ہونے کے وقت بھی رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا اسی طرح پٹکا باندھنے کا حال ہے کہ پٹکا باندھنا مصنون ہے اس سلسلے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کمروں پر ٹپکے باندھ کر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک سفر کیا تھا نوارد کو بتایا جائے کہ آستین چڑھانے کا فائدہ ہے کس طرح مسافر کو سفر کرنے اور چلنے میں آسانی ہوتی ہے یعنی ڈھیلی آستینیں لٹکی ہوئی الجھن پیدا کر دیتی ہیں لہٰذا جو کوئی سفر میں ٹپکہ باندھے اور آستین چڑھا کر سفر کرے تو اس کو اس طرح اس حییت میں خانکہ میں داخل ہونا چاہیے اور اگر کوئی شخص کمر بستہ ہو یا سوار ہو اور طبقہ نہ باندھا تو سچ شائی اور دراستی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اسی طرح خانقاہ میں داخل ہو اگر اس نے دوسری حیط اختیار کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے صداقت کو چھوڑ دیا محض دکھاوے کے لیے نہ آستینے چڑھائے اور نہ کمر میں ٹپکا باندھے اگر ایسا کرے گا تو یہ تکلیف اور ریاکاری ہوگی جبکہ تصوف کی بنیاد صداقت پر ہے اور دکھاوے کی اس میں گنجائش نہیں ہے بلکہ خلق کی نظر سے گرنا ہی اس کی بنیاد ہے خانقاہ میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرنے کی توجی اور جو لوگ صوفیہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ خانقاہ میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے میں پیش قدمی نہیں کرتے اور یہ طریقہ غیر مستحب ہے ایسے نکتہ چین کو درویش کے ارادے اور اس کی نیت سے آگاہ ہوئے بغیر نکتہ چینی میں اجلت نہیں کرنا چاہیے اس کے سلام میں پیش قدمی نہ کرنے یا سلام کا جواب دینے کی بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں منجملہ ان کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سلام خدا تعالی کا اس میں مبارک ہے اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کی اس روایت کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے گزرنے والے نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا یہاں تک کہ وہ شخص آپ کی نظروں سے اوجل ہو گیا اس وقت آپ نے دیوار پر ہاتھ سے ضرب لگائی اور چہرے کا مسا فرمایا اس کے بعد آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے سلام کا جواب لوٹانے میں یہ امر مانے آیا کہ میں اس وقت پاک نہیں تھا یعنی پاک نہ ہونے کے باعث میں نے سلام کا جواب نہیں دیا ایک دوسری روایت میں الفاظ اس طرح آئے ہیں آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب اس وقت تک نہیں دیا جب تک آپ نے وضو نہیں فرما لیا اس کے بعد آپ نے معذرت کی اور فرمایا کہ مجھے اس حال میں کہ میں پاک نہیں تھا یہ پسند نہیں آیا کہ میں اللہ تعالی کا ذکر کروں پس سفر سے واپس آنے والے درویشوں کی جماعت میں کوئی بے وضو بھی ہو جاتا ہے بس اگر کوئی باوضو اس کو سلام کرے اور وہ بے وضو ہونے کے باعث اس کے سلام کا جواب نہ دے تو اس کا حال یعنی محدث ہونا ظاہر ہو جائے گا بس سلام کرنے کے سلسلہ اس وقت تک ترک کر دینا چاہیے جب تک وہ جب تک جو وضو کرنا چاہے وہ وضو کر لے اور جو اپنے پاؤں دھونا چاہے وہ پاؤں دھو لے اس طرح محدث کا حال پوشیدہ رہے گا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تہارت کے بعد سلام کر سکیں گے سلام میں پیش قدمی نہ کرنے کی ایک اور وجہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضرات جو مقیم ہیں ان میں سے بعض ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو باوضو نہیں ہوتے وہ طہارت کے بعد ہی سلام کا جواب دینے کے اہل بن سکتے ہیں کیونکہ سلام اللہ تعالی کا اس میں گرامی ہے اب اگر داخل ہونے والا درویش سلام کرے تو کس طرح جواب دیں اس طرح داخل ہونے والا سلام میں پہل نہیں کرتا اس سلسلے میں یہ بہترین توجہ ہے جو کی جا سکتی ہے سلام میں پیش قدمی نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھائی سفر سے واپس آتا ہے تو دوسرے بھائی بغل گیر ہوتے ہیں اور آنے والا درویش سفر کے گرد و غبار سے آلودہ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس گرد و غبار کے ساتھ دوسرے بھائی اس سے گلے ملیں وہ اگر سلام کرے گا تو دوسرے بھائی جواب دیں گے اور گلے ملیں ملیں گے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ وضو کر لے گرد و غبار سے پاک و صاف ہو جائے اس وقت وہ سلام اور معانقہ کرے یعنی وضو اور پاکیزگی سے پہلے سلام نہیں کرتا ایک وجہ سلام میں پہل نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ خانقاہ والے صاحبان حال وہ صاحبان مراقبہ ہوتے ہیں اگر یہ اخبارگی اور اچانک ان سے سلام کریں تو صاحب مراقبہ چونک پڑتا ہے اور اس کا دل جو اس کا محافظ ہے اس مراقبہ میں مشغول ہے پریشان ہو جاتا ہے یعنی مراقبہ میں خلل پڑتا ہے اور تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے سلام سے پہلے انہیں مانوس کرنے اور رفتہ رفتہ آگاہ کرنے کے لیے درویش داخل خانقاہ ہو کر پاؤں دھوئے یعنی گرد, گرد سفر سے پاک کرے, کرے. وضو کر کے دو رکات نماز ادا کرے اس اسنا میں خانقاہ والے اس کی آمد سے آگاہ ہو کر اس سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور وہ خود بھی اس وقت ان سے ملنے کے قابل ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے حتی تستانسو تستان یعنی یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاؤ اس طرح تمام لوگوں کا آنے والے سے مانوس ہو جانا بھی اس کے حسب حال ہوگا درویش کے لیے ضروری ہے کہ وہ احالیان خانقاہ سے مانوس ہو اجنبیت نہ رہے اس سے بھی آنے والے بھائی کے لیے بھلائی ہے خانقاہ درویش کا اپنا گھر ہے سلام میں پہل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب سفر سے واپس آنے والا درویش خانقاہ میں داخل ہوتا ہے یہ جگہ اس کے لیے کوئی نئی نہیں ہے کہ وہ وہاں قدم رکھتے ہی سلام کرے بلکہ یہاں اس کے دوسرے بھائی رہتے ہیں اور ان کی روحانی محبت نے ان کو ایک رشتے میں منسلک کر رکھا ہے یہ منزل اس کی ہی منزل ہے اور یہ جگہ اس کی اپنی جگہ ہے کوئی غیر جگہ نہیں ہے اس لیے اس کے لیے یہاں کے لوگوں سے سلام کر کے رشتہ جوڑنا اس قدر اہم نہیں ہے اس لیے پہلے وہ خدا سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے یعنی داخل خانقاہ ہو کر عبادت میں اولاً مشغول ہو جاتا ہے پس جس طرح آنے والا درویش سلام میں پہل کرنے سے بجائے مذکورہ بالا معذور ہے اسی طرح خانقاہ نشینوں کو بھی یہ لازم ہے کہ وہ خانقاہ میں داخل ہونے والوں پر سلام میں پہل نہ کرنے پر مترز نہ ہوں کیونکہ سلام میں پہل نہ کرنے کی کئی منقول وجوہ ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سلام میں پہل نہ کرنے کی چند وجوہ ہیں اسی طرح سلام میں پہل کرنے کے سلسلے میں بھی ان کے پاس چند دلائل اور معقول وجو ہیں آداب شریعت اور آداب طریقت حضرات صوفیہ کے لیے کچھ آداب تو وہ ہیں جن کا ثبوت شریعت سے ہے اور کچھ ایسے آداب ہیں جنہیں مشائق کرام نے پسند کیا ہے اور ان کا معمول رہے ہیں وہ آداب جو شریعت سے ثابت ہیں ان میں کچھ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں جیسے کمر باندھنا عصا اور آفتابہ سفر میں رکھنا موزے پہننے میں سیدھے پاؤں سے ابتدا کرنا اور اتارتے وقت باؤں پاؤں سے ابتدا بائیں پاؤں سے ابتدا کرنا حضرت ابو عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم جوتے پہنو تو سیدھے پاؤں سے ابتدا کرو اور جب جوتے اتارو تو بائیں پاؤں سے ابتدا کر دیا کرو دونوں کو یکساں پہنو اور یکساں ہی اتارو حضرت جابرعن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک باؤں پاؤں سے بائیں پاؤں سے پہلے اتارتے تھے اور دائیں پاؤں سے پہننے کی ابتدا فرماتے تھے اسی طرح مسلح کا بچھانا بھی ایک مسنون طریقہ ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی سنت سے ثابت اور مشروع ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے مسلح پر نہ بیٹھے اور یہ ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی اختیار کی جگہ پر امامت نہ کرے نہ اس کی عزت کی جگہ یعنی مسنت پر بغیر اس کی اجازت حاصل کیے بیٹھے کا مسافحہ اور پیشانی کا بوسہ مصنون ہے اس طرح یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب کوئی اپنے بھائیوں کو سلام کرے تو ایک دوسرے سے بغل, بغل گیر ہوں جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سرزمین حبشہ سے واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بغل گیر ہوئے اسی طرح بوسہ لینا بھی مصنون ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے وسط یعنی وسط پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ مجھے فتح خیبر نے اتنا مصرور نہیں کیا جعفر کی آمد نے مسرور کیا اسی طرح بھائیوں سے مصافحہ کرنا بھی آداب شریعت میں سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مسافیہ کرنا بوسا کا قائم مقام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی شخص اپنے دوست سے ملے تو کیا اس کے لیے جھکے یعنی خم ہو کر ملے آپ نے فرمایا نہیں پوچھنے والے نے عرص کیا تو کیا اس سے اس سے لپٹے اور اس کا بوسہ لے آپ نے فرمایا نہیں عرض کیا مصعفیہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مسافیہ کرے خانقاہ نشین درویشوں کے لیے یہ امر مستحب ہے کہ وہ آنے والے درویشوں کا مرحبہ کہہ کر خیر مقدم کریں اور حضرت اکرمہ عنہ سے مروی ہے کہ میں جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دوبارہ مرحبہ براقب المرحبہ المہاجر فرمایا اگر آنے والے کے لیے ازرو تعظیم کھڑے ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے بلکہ مصنون ہے منقول ہے کہ جس روز حضرت جعفر دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ازراہ شفقت و محبت کھڑے ہو گئے آنے والے کو کھانا کھلایا جائے خادم خانقاہ کے لیے یہ امر مستحب ہے کہ آنے والے کے لیے کھانا پیش کرے جناب لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم وقت کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا شانۂ نبوت میں موجود نہ تھے ہم وہاں ٹھہر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ہمارے لیے حریرہ تیار کیا جائے اور وہ ہمارے واسطے تیار ہوا اور ایک قناع میں بھر کر ہم ہم کو بھیجا گیا ہم سب نے حریرہ کھایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہم لوگوں سے دریافت کیا کیا تم کو کچھ کھانے کو ملا ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ اسی طرح آنے والے کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ وہ اپنی آمد میں بطور حق قدم خانقاہ نشینوں کے لیے کچھ پیش کرے منقول ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مہمانی کے لیے ایک اونٹ ذبح کر، کرایا تھا اثر کے بعد سفر سے واپس نہیں ہونا چاہیے اثر کے بعد سفر سے واپس آنا مکرو ہے اس کی توجہ سنت میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے چلنے سے منع فرمایا ہے یعنی رات میں سفر سے واپس نہیں آنا چاہیے صوفیہ اثر کے بعد رات کے استقبال کی تیاری میں تہارت وغیرہ میں لگ جاتے تھے اور ذکر و استغفار کی تیاری کرتے ہوئے ایسے وقت اگر کوئی خانقان میں آئے گا تو ان کا حرج ہوگا حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سفر سے واپس آئے تو رات کے وقت اپنے اہل کے پاس نہ جائے قعب بن مالک سے منقول ہے کہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سفر سے دن چڑھے واپس تشریف لایا کرتے تھے اور دن چڑھے آنے کو مستحب سمجھتے تھے اس طرح ان کے اول وقت میں آنا مستحب ہے دن کے اول وقت میں آنا مستحب ہے اور صوفیہ نے اس کو پسند کیا ہے ہاں اگر ضوف کے باعث دیر ہو جائے یا کچھ ایسی ہی بات ہو تو اثر کے وقت تک ان کی آمد کو کو یعنی آنے والے کو معذور سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ پیدل چلنے یا ضعیفی کی وجہ سے دیر میں پہنچنے کا ایک احتمال ہو سکتا ہے مگر جب عصر کا وقت ختم ہو جائے اور اس وقت درویش آئے تو سمجھا جائے گا کہ دن کے شروع میں آنے کی سنت میں سے کوتا ہی سرزد ہوئی ہے کہ یہ صوفیہ حضرات اثر کے بعد آنے کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہ کرنے کے باعث ناپسند کرتے ہیں بس اگر داخل ہونے سے قبل اثر کا وقت ہو جائے تو وہ اپنی واپسی دوسرے دن پر ملتوی کر دے تاکہ دوسرے دن چاشت کے وقت داخل ہونے سے سنت کی پیروی ہو جائے اس سلسلے میں ایک نقطہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اثر کے بعد نماز نفل وغیرہ پڑھنا مکرو ہے اور مسافر کے لیے ضروری ہے کہ جب داخل ہو تو دو رکاط نماز نفل ادا کرے جب اثر کے بعد آنا ہوگا تو نماز ادا نہیں کر سکے گا آنے والے کے ساتھ مودت سے پیش آنا چاہیے کبھی کبھی ایسا اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ خانقاہ میں داخل ہونے والے آداب داخلہ سے کم آگاہ ہوتے ہیں اس وقت وہ گھبرا جاتے ہیں یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں اس لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ اہل خانقاہ ان کے پاس آ کر بیٹھیں ان سے بے تکلفی اور محبت کے ساتھ ملیں تاکہ احساس بیگانگی اور آداب سے عدم واقفیت سے جو تہیر ان میں پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے اور ان کی سراسمیگی جاتی رہے اس میں بڑی فضیلت ہے حضرت ابو رفار سے مروی ہے کہ جب اول بار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ایک مسافر شخص حاضر ہوا ہے وہ اپنے دین کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ دین کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور خطبہ لوہے کی ایک کرسی لائی گئی آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے مجھے دینی امور کی تعلیم دی اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ شروع فرما دیا اس کو تکمیل پر پہنچایا بس یہ بات فقرہ اور صوفیہ کے اعلیٰ اخلاق میں داخل ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی اور مدارات سے پیش آئیں اور اگر کچھ ناپسندیدہ باتیں سننا پڑیں یا ناپسندیدہ باتیں دیکھنا پڑیں تو ان کو برداشت کریں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خانقاہ میں ایسا فقیر آ جاتا ہے اور مراسم صوفیانہ کی خلاف ورزی سے ہو جاتی ہے تو اس کو جھڑکنا اور نکال باہر کر دینا بہت بڑی غلطی ہے اس لیے کہ اس سے کہ بہت سے صالح بندے اور اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جو آداب خانقاہی سے پوری پوری واقفیت نہیں رکھتے ہیں لیکن وہ خانقاہ میں سچے ارادے اور پوری پوری عقیدت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو جب ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے ان کے دل پراگندہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور یعنی جمیت خاطر رخصت ہو جاتی ہے اس کراہت اور نامناسب امور سے دین دنیا کی تباہی کا امکان ہے پس اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضور کو کس درجے رفق و مدارہ فرمایا کرتے تھے اور یہ صحیح روایت ہے کہ ایک بدوی مسجد نبوی میں آیا اس نے وہاں پیشاب کر دیا یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بڑے ڈول میں پانی بھر کر اس کو بہا دیا گیا اور حضور نے اس آرابی کو جھڑکا نہیں بلکہ نہایت نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے سے آگاہ کر دیا گیا. بس یاد رکھنا چاہیے کہ سختی درشتی اور بدکلامی خب خوب سے باطنی کی علامت ہے جو صوفیہ کے حالات کے بالکل منافی ہے اگر خانقاہی میں کوئی ایسا شخص آئے تو اس قابل نہ ہو کہ جو اس قابل نہ ہو کہ اس کو وہاں رکھا جائے تو اس کو محظر پیش کرنے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا جائے لیکن ملائمت اور نرمی کے ساتھ کہ ارباب خانقاہ کا یہی طریقہ ہے مہمان کے جسم کا مساج اور دبانا خانقاہ میں آنے والے درویش کے جسم کو دبانا اور مساج کرنا بھی ایک عمر مستحسن ہے اس کا ثبوت بھی اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت ایک غلام آپ کی کمر دبا رہا تھا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کی تو آپ نے فرمایا اونٹنی نے مجھے گرا دیا تھا یعنی کمر میں تکلیف ہے اس لیے کمر دبا رہا ہوں جسم دبانے کا خوگر نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ طریقہ اسی وقت مستحسن اور پسندیدہ ہے کہ جب تکان ہو یا سفر سے واپسی پر جسم کو دبایا جائے تاکہ سفر کی کلفت دور ہو جائے لیکن اگر کوئی جسم دبانے کا عادی ہو جائے اور ہاتھ پاؤں دبانے کو پسند کرنے لگے اس خیال سے کہ اس سے نیند آ جاتی ہے اور جب تک نیند نہ آ جائے ہاتھ پاؤں دبائے جاتے رہیں تو ایسا کرنا فقیروں کے لیے من ناصب نہیں ہے خواہ شریعت میں اس کی رخصت اور اس کا جواز موجود ہو بعض فقراء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ہاتھ پاؤں دبوانے کے عادی ہو گئے تھے اور اس عمل سے لذت اندوز ہوتے تھے تو ان کو احتلام ہو جاتا تھا چنانچہ وہ اس احتلام کو ہاتھ پاؤں دبوانے کی سزا قصور کرتے تھے یہ ایسے امور ہیں کہ ان میں ابواب عظیمت کے لیے اور باب عظیمت کے لیے رخصت یعنی جواز کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس طرف ان کو رغبت کرنا چاہیے سفر سے آنے والا کلام میں خود ابتدا کرے منجملہ آداب سفر ایک یہ بات بھی ہے کہ جب سفر سے واپس آئے اور آرام سے بیٹھ جائے تو احالیان خانقاہ سے کلام کی خود ابتدا کرے یہ انتظار نہ کرے کہ دوسرا مجھ سے بات کرے گا تب میں بات کروں گا مسافر کے لیے مستحب ہے کہ جب مکان پر پہنچ جائے تو تین روز تک ملنے جلنے سے توقف کرے اور اس اسنا میں ملنے کا ارادہ نہ کرے نہ کسی مجلس میں جائے کہ اسی غرض سے وہ شہر میں آیا تھا جب سفر کی تکان وغیرہ جاتی رہے اور اس کا دل ٹھکانے آ جائے کلفت دور ہو جائے اس لیے کہ سفر سے طبیعت میں تقدر پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سے آوارض آگ گھیرتے ہیں اور مزاج میں فرق آ جاتا ہے اسی مصلحت سے تین روز کا یہ وقفہ رکھا گیا ہے کہ اس مدت میں طبیعت کی گیرانی اور مزاج کا تقدر رفع ہو جائے گا ہواس ٹھکانے آ جائیں گے باطن میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور وہ اپنے نورے باطنی سے مشایخ کی ملاقات اور زیارت کے لیے مستعد اور آمادہ ہو جائے گا اس لیے جب باطن روشن ہو جاتا ہے اس وقت شیخ اور برادران طریقت کی ملاقات سے اس کو حز باطنی میسر آ سکتا ہے میں نے اپنے شیخ محترم کو اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے سنا ہے کہ تم اہل طریقت سے ایسے وقت کی سزا جو ان کے پاس بہت ایسے وقت کے سوا جو ان کے پاس بہت ہی خوشگوار ہو باتیں نہ کرو اس میں تمہارے لیے زبردست فائدہ ہے اس لیے کہ کلام کا نور قلب کے نور کے مطابق ہوتا ہے اور سماعت کا نور بھی قلب کے نور کے مطابق ہوتا ہے اس طرح اس وقت صافی میں ہم کلامی سے بھی قلب صافی کو فائدہ پہنچتا ہے رخصت کی اجازت ضرور مانگنا چاہیے جب کوئی اپنے شیخ طریقت یا برادران طریقت کے پاس آئے اور ملاقات سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جب معردوت اور رخصت کا ارادہ کرے تو اجازت طلب کرے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس کی ہم نشینی حاصل کرے تو اس کو اس تو اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھے یعنی واپس نہ ہو اگر آنے والا مہمان چند روز اس کے پاس قیام کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت ہے اس کا اور اس کے نفس کو بیکار اور خالی رہنے کے یہ اوقات گراں ہے تو اس کو چاہیے کہ شیخ سے عرض کرے کہ اس کے سپرد کوئی خدمت کر دی جائے جس کو وہ بجا لائے اور جو شخص ہمیشہ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہونے کا عادی ہے تو اس کے لیے یہ شغل کافی ہے یعنی وہ عبادت میں مشغول رہے اگرچہ اہل خانقاہ کی خدمت بھی عبادت ہے لیکن یہ اسی وقت مناسب ہے کہ خدمت کا وقت موجود ہو اور اس کو عبادت سے انفراغ ہو آنے والے کو چاہیے کہ شیخ زاویہ یا سجادہ نشین کی اجازت کے بغیر خانقاہ سے باہر نکلے اور نہ کوئی کام اس کی رائے کے بغیر کرے یہ جو کچھ آداب ہم نے بیان کیے ہیں ایسے آداب ہیں جن پر اہل خانقاہ عمل کرتے ہیں اور ان کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی توفیق افادیت میں ترقی فرمائے